اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نوجوانی جوانی میں تبدیل ہوتی ہے جوانی پھر میں پھر وہ رابطے میں پھر تاکہ نماز کا انتظار ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ یہ موقع پیش آتا ہے ہر ایک کے ساتھ یہ حالات ہوتے ہیں اس لیے حضرت نے فرمایا رحمت اللہ بکرا لاتے ہو کھانے کے لیے تو بڈا بکرا پسند کرتے ہو یا جوان بکرا جوان بکرا کوئی چاہتا نہیں شادی کرنے ہو تو جوان دیدی کو پسند کرو گے تو بوڑھی دیدی کو ہر آدمی جوان پسند کرتا تو اللہ کو بھی اپنی جوانی جوانی فدا کرو تب تو بات ہے جوانی فدا کرو اچھا انسان تو جب تم اپنی جوانی اللہ سے فدا کرو گے تو پھر جب تم بوڑھے ہو گے تو جوان تم پر اپنی جوانی اور اللہ تعالی کو یہ اگرچہ بوڑھا ہونے کے بعد بھی اگر اللہ کی یاد آ جائے یہ بڑی نعمت ہے لیکن جوانی خدا کرتا ہے اللہ اللہ کا یہ ہے شراکت بندی کی اور نعمت کا شکر کیونکہ سوال بھی پہلے یہی ہوگا اول سب سے پہلے سوال تو نماز کا ہوگا بعض لوگ نماز میں سست شکایت کرتے ہیں خود آتے ہیں پھر سے نماز محبت نہیں پڑھی جائے اس کا تو فائدہ یہی ہے بھائی دیکھو سلوک کا حاصل یہی ہے اللہ کے راستے کا حاصل اور طریقہ کیا ہے کہ لوگ وضاحت پوچھتے ہیں وظیفہ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی کتنی رحمت رحمت للعالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور وظیفہ کوئی بتا کے جاتے ہے نا کہ یہ جی وظیفہ پڑھ لیا کرو تو تم کو نماز میں سستی نہیں ہوگی چستی ہو جائے گی اور یہ سب تو وظیفہ کوئی نہیں ہے اس کا لوگ وظیفے ہی دماغ میں گھومتے رہتے ہیں کسی طرح کوئی وظیفہ آ جائے تو آرام سے ہو جائے. آرام سے کیوں ہو جائے اللہ نے تو پیدا ہی کیا ہے کہ میرے لیے مشقت اٹھاؤں مشقت اٹھانے کے لیے تو پیدا کیا ہے کیا بات رہی آرام سے سارے کام ہو جائیں کیسے ہو جائیں مشقت کے لیے تو اللہ نے پیدا کیا ہے مجازے کے لیے اللہ دینا چاہینا چلنا سننا ہم تو اس کو ملیں گے جو مشقت اٹھائے گا نفس پہ مشقت اٹھائے گا دل کی وفائش پہ نہیں چلے گا دل کی واہش کو توڑے گا اور ہمارے چاہت پہ اور ہماری مرضی پہ چلے گا صرف کیسے آرام سے من مانی زندگی کیسے آدمی گزار کر اللہ والا ہو سکتا ہے کیسے اللہ کو پا سکتا ہے مجاہدہ کرنا ہے مشقت کرنی ہے نف پہ مجاہدہ کرنا ہے اور ان مجاہدات سے گھبرانا بھی نہیں ہے یہ مجاہدات اور یہ مشقت انبیاء کا شیوا اولیاء کا شیوا صحابہ کا شیوا اولیاء کا شیوا اولیاء کا طریقہ کا طریقہ اٹھانا دیکھو ہر نبی نے کیسے کیسے موجودہ شبقت ہم کیوں بھی چاہتے ہیں کہ سب کام آرام سے ہو جائے پڑے پڑھے سب کام ہو جائے ایک شخص تھا وہ گزر رہا تھا کہیں سے دیکھتا تو آدمی سے ایک آدمی آواز دے رہا ہے قریب چلا گیا اس نے کہا بھائی یہ بیر پڑا ہے پیچھے زمین میرے منہ میں ڈالتا اس نے ظالم نے پوچھا کہ بیٹھا ہے ڈال دو نہیں کرے گا میں ہر گرد یہ کام نہیں کروں گا کل یہ کپتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا اس نے اس کو نہیں بنایا دیکھا آپ نے ایسے بھی لوگ ہیں سوستی سوستی کرنے والے لیکن بھائی دیکھو نماز میں تو ذرا سا اگر دھیان کر لو حادی سے پاک میں ہیں کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز تو نماز ہے نماز کے بغیر دین کہاں مکمل ہے دین کی بنیاد ہے اور نماز کو خوشبو اور خوب کے ساتھ پڑھو اور بعض خواتین کو بھی یہ شکایت رہتی ہے اگر گھریلو کام بھی ہوتے ہیں مصروفیات بھی ہوتی ہیں تو اگر ایک دفعہ ارادہ کر لیں ہمت کے ساتھ کہ اذان ہوتے ہی یہ وقت داخل ہوتے ہی ہم نے پہلے یہ کام کرنا پہلے نماز پڑھتی ہے ارادہ کر لیا ہے ارادے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں اور جو, جو کام نہیں ہوتے اس میں ارادہ کمزور ہوتا ہے کوئی نہیں اس کام کا ارادہ کر لیتا ہے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے ارادہ کمزور ہوتا ہے کام نہیں ہوتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال جو ہے نماز کا ہوگا نماز پوری تھی نہیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے اور نماز کو بدا اجر قضا کرنے والا جب پالے ہو جائے ہر احکام شاعری کا مکلف ہو جاتا ہے تو اگر بلا عذر کوئی نماز قضا کر دی اس ایک نماز کو قضا کرنے کی سزا احادیث پاک میں ہے کہ ایک حقب جہنم میں چلے گا صرف ایک نماز کو سستی کی وجہ سے یا بلا عذر قضا کرنے کا سزا ایک حوق اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک حق اسی برس کا ہوتا ہے اور قیامت کا ایک دن چونکہ ایک ہزار برس کا ہے اس لیے اس کو اگر حساب لگایا جائے ایک نماز قضا کرنے کا کی سزا دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال بن گئی اگر توبہ نہ کی تو دیکھو کس قدر جو وہ خطرناک بات ہے تو ایسے ہی بہت سے اس کے فوائد نماز کے اندر کیونکہ نماز تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہی ہے لیکن ساتھ, کے ساتھ ساتھ میں اللہ تعالی نے اس میں بہت سارے مومن کے لیے ادر و سواگی رکھے ہیں فرض نماز کو صحیح طریقے سے جو وزو کرے اور صحیح طریقے سے نماز خوش و کے ادو کے ساتھ ادا کرے حضور افطر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ درخت کی ایک ٹہنی تھی اس کو ہاتھ میں لیا اس وقت سردی کا موسم تھا پتے جڑ رہے تھے اور ہاتھ میں لے کے ہلایا تو ساری ہی پتے اس کے جڑ گئے فرمایا کہ جو جوشد صحیح اچھی طریقے سے وضو کرے اور پھر نماز فرض نماز پڑھے اس کے گناہ ایسے پڑھ جاتے ہیں جیسے ہی پتے ہیں. صاف جاتے ہیں خود بخود دیکھیے نماز کا ایک بہت سارے فائدے ان میں سے یہ بھی ہے ایسی نماز تو ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ خوب نصیب ہوتا ہے اور تجزیہات میں خوب دل لگا رہا ہے تلاوت میں دل لگا رہا ہے نماز میں سستی یہ کیا بات ہے نماز تو بہت ہی اہم چیز ہے اور بنیاد ہے اسلام کی اس لیے نماز میں سستی اچھی چیز نہیں ہے اور اس کا ارادہ یہی اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ارادہ کر لیں گے جیسے ہی وقت آف ہوگا بس اب کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے اب سوا نماز نماز پڑھ لیں گے پھر سب کام کر لیں گے اور اس میں وقت میں برکت بھی ہوتی ہے آپ کبھی بھی دیکھیں کہ نماز کی وقت ادائیگی کے بعد وقت میں خوب برکت ہوتی ہے اور نہ شیطان جو ہے اس میں اور دیر کراتا رہتا ہے دیر کراتا رہتا ہے نہ دنیا کے کام ٹھیک سے ہو پاتے ہیں اور نہ ہی جو ہے کیونکہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت بھی رکھی ہے عبادات کی محبت بھی رکھی ہے تو دل اندر دل سے اس کا بے چین یہ رہتا ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں لیکن شیطان اس کو کھینچتا رہتا ہے اس کشمکش میں اس کا وقفی ضائع ہو جاتا ہے اور ٹھیک سے نماز بھی ادائیگی کی نہیں جاتی دل میں تو اللہ کی محبت ہے نا ہر مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو وہ دل تو اس کا چاہتا ہے فطرت اس کو کھینچتی ہے حق کی طرف لیکن وہ شیطان کے یا اپنے دل کی خواہش پر چلنے کی وجہ سے نماز میں سستی اور دیر کرتا ہے اس سست سستی کی نہوسط سے وقت میں بھی بے بدقتی ہو جاتی ہے اور نماز میں جی نہیں لگتا بس ارادہ کر لو ہمت کر لو کہ جیسے ہی وقت داخل ہوگا ہم بس ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں کیونکہ ہم یہی کام تو کرنے دنیا میں آئے ہم کام دنیا میں کرنے یہی آئے ہیں سب سے پہلا کام ہمارا یہی ہو کہ ہم نماز کو ہوئی اور زیادہ سے زیادہ ادام تھے بس چستی سے کھڑے ہو جاؤ اور فوراً وضو کر کے نماز پڑھ لو جی لگے نہیں لگے خیالات آئے پریش, پریشان ہو اس کو اہمیت نہیں دو نماز پڑھنی ہے نماز میں اگر دل لگانا پڑ جائے دل کا لگنا فرض نہیں ہے جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے ہم کیوں پڑھیں ہم کو اگر اللہ اختیار دے دے کوئی مومن ایسا نہ ہوتا کہ جو کہے کہ بھائی مجھے نماز میں خیالات بھی لگے ہر مومن اس اختیار سے اس کو استعمال کر کے اپنی نماز کو خیالات سے محفوظ کر لیتا لیکن اختیار میں نہیں ہے لہذا اگر بے اختیار خیالات آ جائیں کوئی ذہنی پریشانی ہو شیتان کہتا ہے کہ ابھی ذرا پریشان ہے تھوڑی پریشانی ذرا بےند ذرا سکون سے ہو جائے پھر نماز پڑھ یہ شیطان کا تو اسی وقت نماز پڑھ لوگ اس پن سکون تو اللہ کی یاد سے آئے گا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے سکون ہو جائے پھر اللہ کو یاد کرے گی یہ الٹا معاملہ ہے اس لیے کبھی بھی اس سے سیر نہیں آ سکتی بس جیسے بھی ہو جس حالت میں ہو باقی سہارا اختیار کر کے اردو کر کے نماز روزہ اور تب کے معاشیت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے روزہ داروں کے لیے عظیم بشارت آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لال روزہ کی فضلیت میں میری شان رحمت کا ضرور ہے تم کو تکلیف دینے کے لیے روزہ فرض نہیں کر رہا ہوں. بلکہ روزہ اس لیے فرض ہو رہا ہے تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ جب تم ایک مہینے تک جائز نعمتوں سے اور ہماری جائز مہربانیوں سے اپنے نفس کو بچاؤ گے کہ بھر رس کے حلال بھی نہ کھاؤ گے نہ پیو گے تو اس مشق اور ٹریننگ کے بعد امید ہے کہ بعد رمضان تم حرام چھوڑنے میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اس کے علاوہ رمضان شریف کی ایک اور فضیلت بیان کرتا ہوں یوں تو روزے کا ثواب بہت ہے کہ روزے دار کو جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ایمان اور احتساب روزہ رکھتا ہے منفامہ رمضان ایمانوں اور احتساب احتساب کا ترجمہ مولانا ندوی حلیمیا ندویم نے حضرت مولانا شاہ الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ احتساب کے معنی ہے ثواب کی لالچ اللہ والوں کے ترجمے میں کیا مزہ ہے ایمانن یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور احتساب یعنی ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے اور حکیم حقیقی رحمۃ اللہ علیہ بیشتی لیبر حصہ نمبر تین میں حدیث نقل فرمائی جس میں روزے داروں کی ایسی فضیلت ہے کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان بھجوائیں گے اور روزے دار لوگ میدان محشر کی گرمی اور حساب کی پریشانی سے محفوظ عرش اعظم کے سائے میں پلاؤ بریانی کھا رہے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شاندار مہمانی ہوگی اور قیامت کے دن جس کو عرض کا سایہ مل جائے گا اس کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا اور جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا کیونکہ سایہ رحمت میں بلانا اور ضیافت کرنا یہ مہمان کا اعزاز ہے اور دنیا میں بھی کوئی میزبان اپنے مہمان سے یہ سلوک نہیں کرتا کہ دعوت کے بعد اس سے حساب کتاب ملے یا اس کو تکلیف دے تو اللہ تعالیٰ احمد الراہمین ہے ان کی رحمت سے فری ہے کہ عرش کا سایہ دے کر حساب کتاب کی پریشانی اور دو لفظ کے آداب میں مبتلا کرے اس لیے ان شاء اللہ تعالیٰ روزے داروں کی اور سایہ عرش پانے والوں کی جنت پکی ہے لہذا روزے دار روزہ رکھ کر تکلیف اٹھا لے اور جو بہت کمزور ہو بیمار ہو جیندہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے روزہ مزے ہے تو وہ رمضان گزر جانے کے بعد دو سے گندوں کی قیمت دے دے لیکن پینگی دینے سے روزے کا فری ادا نہیں ہوگا رمضان کے بعد कर देना हो ہو تو رمضان شریف کے بعد جبکہ وہ بھی भी دیندار ڈاکٹر کہیں دے کہ آپ کے لیے روزہ مزے جان کو خطرہ ہے تو اس وقت جو ہے روزے کو چھوڑ دینا جائز ہے اور اس کا فری رمضان شریف کے بعد بھی اور اگر پھر صحت ہو گئی تو پھر وہ روزوں کا لوٹانا ضروری ہے روزے دار کے لیے دو خوشیاں پاک میں ہے کہ روزے داروں کو دو خوشیاں ہیں میں عند عند فطر ہی ایک دنیا میں افطار کے وقت اور دوسری قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اس تار میں روزے دار کو اتنا مزہ آتا ہے کہ روزہ خور اس سے محبوب رہتا ہے افطاری کے وقت روزے دار اور غیر روزے دار کے چہرے سے پہچان لوگ روزے دار کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے ایک چمک ہوتی ہے لیکن افطاری کی دعوتوں کی وجہ سے جماعت کی نماز چھوڑنا جائز نہیں کہیں افطار کی دعوت ہو جس کا نام افطار پارٹی ہے وہاں سموسہ دہی بڑا وغیرہ پٹش اور فش ہوتی ہے لہذا کبھی بھی افطاری کے لیے جماعت کی نماز مت چھوڑو تھوڑی سی کھجور وغیرہ سے افطار کر کے پانی پی لو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کے آؤ اور اطمینان سے کھاؤ جلدی جلدی کھانے میں مزہ بھی دو بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان روزی کی برطاق سے محروم ہو جاتا ہے بدنظری نمبر ایک بدنظری نمبر دو غیبت ہے لہٰذا رمضان میں بدنگائی سے بہت بچوں ان میں سے ایک بدنظری ہے جس کی میں تفصیل پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بدنظری کو مردوں کے لیے بھی حرام فرمایا ہے اور عورتوں کے لیے بھی حرام فرمایا ہے یعنی جہاں یہ وزو ہے کہ مردوں کو چاہیے کے نظر بچائیں وہیں یہ غزنا بھی, کہ بھی ہے کہ خواتین پر بھی فرض ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں اس کو ختم کر دیں یہی فرما رہے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت اور زبان کی زبان کے بڑے بڑے گناہ زبان سے ہو جاتے ہیں نگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت کی بھیدنا قابلیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ